mau حا جائزہ بھی ہے کہ کس حد تک آپ نے اب تک بڑی باتوں کو سمجھا ہے یاد کیا ہے محفوظ کیا ہے اور اس خط حضرات کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی ہے گزشتہ سال آزرات سے ایک وعدہ کیا تھا اور سبق بڑھنے سے پہلے میرا ہے کہ آج اس وعدہ کو جی جی وہ وعدہ پورا کر لیتے ہیں آپ ایک دو دن پچھلا دیکھتے رہے یہ ایک فائدے کے طور پہ ایک چیز ہے اس کا وعدہ کیا تھا اور اس کو خواب حضرات جو اپنے پاس محفوظ بھی کر کہ یہ جو ہمارے سامنے ہمسا ہے یہ وصلی ہے یا قطعی وسلی کا مطلب کہ یہ صرف لکھنا ہے پڑھنا نہیں اور لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے تو اس کا کوئی اصول کوئی ایسی اس کے بارے میں بات کہ تاکہ ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ ہمزہ وسیع ہے صرف لکھنا ہے کتابت کے اندر ہے پڑھنے میں ہے خیال ہے تو کیا فائدے والی بات کیوں نہیں تو آپ حضرات اس کو اپنے پاس تحریر بھی فرما لیں صرف ریکارڈنگ کے اوپر بھروسہ ڈلیٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس یہ چیز محفوظ بھی چاہیے تو چند مقامات ہیں کہ وہاں پہ جو حمزہ ہوگا وہ ہمیشہ قطری ہو اور اس کے علاوہ باقی تمام کے مقامات ان کو پھر ہمیں تعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں چند مقامات ہیں اگر ان میں بھی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حمزہ پتہ ہی ہے پر اگر یہ مقام نہیں تم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ حمزہ ان میں سے نہیں مقام سے لہٰذا یہ حمزہ ہے تو سب سے پہلے ان مقامات کے میں آپ کو نام بدلا دیتا ہوں اور پھر ہر مقام کی ایک مثال کے ذریعے سے جی دیکھیے نمبر ایک नंबर افعال کا ہمزا का افعال کا ہمزا اور باپ और کی آپ اور چکے گردان اس کے بارے میں قواعد اور تو باغ افال کا اکرما ٹھیک ہے یہ ہم افال سے اور جتنی بھی سیزیں ہیں افانا ٹھیک ہے تو یہ ہم جو پتہ ہی ہوگا چاہے درمیان میں ہو چاہے شروع میں ہو اس کو ہم گرائیں گے نہیں یعنی لکھنے میں بھی ہوگا اور پڑھنے میں بھی یہ برقرار رہے گا ٹھیک ہے نمبر دو واحد متکلم کا حمزہ نمبر تین اسم تفضیل کا حمزہ نمبر چار جمع کا حمزہ فعال کا حمزہ نمبر دو واحد متکرم کا حمزہ نمبر تین اسم تفضیل کا حمزہ نمبر چار جمع کا حمزہ نمبر پانچ آنام کا حمزہ نمبر چھ بنا کا حمزہ نمبر سات تاجب کا نمبر کا اب میں یہی جی. ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. اور پھر دوبارہ میں ایک مرتبہ پھر کیا ٹھیک ہے دیکھیے سب سے پہلا کیا ہے باب افان کا ہمسا باب افان تو آپ جانتی؟ تو افعانہ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ بھی قطر اسی طرح مصدر افعال باغ افان کا مصنح میں بھی جو حمزہ ہے وہ بھی قطعی ہے باغ افعال کا کوئی بھی سیوات کے سامنے آئے گا تو اس پر جو حمزہ ہے وہ قطعی ہے وہ برقرار رہے گا یہ مطلب باغ افعال کا افان کا افان کا ہمزانی افعانہ کا حمزہ نہیں. آف کا, حمزہ نہیں. کا حمزہ نہیں. کیا کہا ہے باغ افال کا مطلب یہ ہوا ایسا سیرہ جس کا تعلق بات افعال سے ہے چاہے وہ ماضی کا سیرہ ہے مزارے کا ہے امر کا سیرہ ہے کوئی بھی سیرہ ہے تو اس کا حمزہ کیا ہوگا وہ پتہ ہوگا یعنی اگر وہ درمیان کلام میں آ گیا ہے کلام کے درمیان میں ہے پھر بھی لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا نمبر دو واحد متکرم کا ہم اگر آپ کے سامنے کوئی سیوا ہے جو واحد متکلم کا ہے چاہے وہ باب فال سے ہے اور چاہے اس کا تعلق کیا ہے کسی اور باب سے ہے واحد متکل کا سیوا جس کو واحد متکل کا وزن آپ نے افعالو پڑھا افعالو افعلو ازریب اسماؤ اخت کیا ہے متکلم کے شروع میں جو ہزا ہے یہ بھی پتہ ہی ہے نمبر تین اسم تفضیل کا سیرا اور اسم تفضیل کا وزن آپ نے پڑھا اف آلو کیا وزن اف آلو کے وزن کیا پتہ ہے اسماؤ ازربو زیادہ مارنے والا ٹھیک ہے سننے والا جاننے والا تو اسم اسیل کا حمزہ جو ہے وہ ہے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک لفظ ہے آلمو اس کے شروع میں ہم کوئی لفظ اور بڑھا دیں تاکہ یہ درمیان کے اندر آ تو مثال کے طور پر ہم نے اس کے شروع میں بات زیادہ تر تو آپ حمزہ کو حضف نہیں کریں گے نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے بھی بیم ٹھیک ہے نمبر چار جمع کا حمزہ واحد جمع تسلی آپ تلونا کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے اور جمع بنانے کا طریقہ بھی اور جمع کی اقسام بھی پڑھ چکے پڑھ چکے نا اور جمع جما سالم کیا ہے مذکر کیا ہے کی یا کسرت کیا ہے پڑھ چکے نا؟ اور ایک جمع کی ایک قسم ہے جمع منتحل جمع کیا ہے تھی جمع منتحل جی؟ جمع جمع کی بہت ساری اقسام پڑی جمع قلت جمع کثرت جمع, جمع تو وہاں پہ ایک جمع کی قسم ہے جمع منتحل جو پڑھ چکے ہوں گے کیا خیال ہے جمع جمع نہیں آتی تو اگر کبھی وقت ملا تو ان اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ جمع منتحل کے اوزان کیا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع منتحل جموں ہے تو اس کے بھی کچھ اوزان مقرر ہیں تو جو جمع اس وزن پہ آ رہی ہے تو وہ منتحل جموں شاید آپ نے اوزان بھی پڑھ لیے اگر پڑھ لیے ہیں تو بہت اچھی بات جی بالکل مساجد مسجد کی جمع مساجد کے طور پر کلبن کی جمع کلبن کی جمع کیا پڑی جی آپ نے جی کی جمع اکل کلبن کی جمع کیا آتی ہے اکلبن اور اکلبن کی جمع کیا ہے جی اکالیپ تو اب اقالیب یہ جمع منتحل جو ہے آخری جمع ہے اس کے بعد کوئی جمع نہیں آتی چلو اگر آپ نے پڑھ لی ہے بہت اچھی بات تو جمع کے جو ہمزہ ہے دیکھیے غالب کے شروع میں یا کلو کے شروع میں اسی طرح ایک لفظ ہے ساحب کیا لفظ ہے ساحد اس کی جماعت جی اصحا ساحب کی جنم کیا آتی ہے اصحاب. تو اصحاب کے شروع میں جو ہم یہ پتہ ہے پڑھیں گے بھی لکھیں گے بھی چاہے یہ کلام کے شہر چاہے یہ کلام کے درمیان میں ہے اور چاہے یہ کلام کے آخر میں ہے اس کو لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا شریف جانتے شریف جی تو شریف کی جمع آتی ہے اشراف شریف کی تو اشراف کے شروع میں جو ہمزہ قطری ہے تو اشراف کو ہی ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ چونکہ اشراف شریف کی جمع ہے اور جمع کا حمزہ قطحی ہے لہٰذا ہم اس کو لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی قول کی جمع قول کی جمع کیا ہے جی کال کی جمع بعد کے شروع میں چونکہ جمع ہے تو شروع میں ہم پتہ ہے تو یہ بات معلوم ہو گئی ہمیں کہ جو حگمہ کے شروع میں ہوگا وہ پتہ ہی ہوگا ایک نفم کو ذکر کیا آلام اور نحو کے اندر آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا آلام جمع ہے آلم کی آلام جمع ہے آلم کی اور امانا ہے نام کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ بھی پتہ ہی ہوگا آپ میں سے کسی کے نام کے شروع میں ہے ہمزہ یہ تو آسانی سے سمجھ میں آگے آنا کے شروع میں جو ہے وہ بت رہی ہے ایک لفظ میں نے آپ کو بتلایا بنا چنانچہ بنا کا حمزہ وہ بھی بت رہی ہے بنا سے مراد جو ہے یہ مگنی ہے یا نہرف کے اندر پڑھ لیتا کیا آپ بتلا سکتے کہ مگنی کیوں یہ مگنی کی تو مگنی کی اقسام بڑی ان میں سے ایک قسم ہے ہرفم کیا ہے ہرف جیسے فیل ماضی ہے ایسے ہی حرف بھی مبنی ہے اور ان کے بارے میں آنا کہ یہ حروف مشبہ الف میں سے ہے اور مبنی الاصل ہے حروف جو ہیں مبنی الاصل تین چیزیں ہیں ان میں سے ایک حروف ہے تو ان کے شروع میں جو حمزہ ہے چونکہ یہ بنا کا حمزہ ہے مبنی کا حمزہ ہے اس لیے یہ کیا ہے بتائیے کے شروع میں انا کے شروع میں جو ہے انا بھی گرو کے شبت ہے لہٰذا اس کے شروع میں جو حمزہ ہے تو یہ بھی مبنی ہے انا کے شروع میں جب ہم کاف لگائیں گے تو کا انا بڑھ کے لکھا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے فیل تعجب کا حمزہ فیل تعجب کا وزن آپ نے پڑھا ماں اسی طرح ایک وزن آپ نے پڑھا افائل بہی تو دیکھیے ما افانا ہو افائل بھی ان دونوں کے شروع میں جو حمزہ ہے اب ما افانا تو کیونکہ یہ فعل ال تعجب کا حمزہ ہے لہٰذا اس کو لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے توجہ ماں کا وسن ہے ما ما استفام کے دو حروف ہیں ان میں سے ایک حل اور دوسرا حمزہ استفام تو یہ جو استفام کا حمزہ ہے تو یہ بھی پتا ہی ہے لہذا اگر کلام کے درمیان میں آ گیا تو ہم اس کو حذف نہیں کریں گے جیسے تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب آپ یہ بتلائیے ایک پاسک لہذا ہم نے اس کے شروع میں کچھ لگا دیا اب بتائیں کہ یہ ہمزا وسل ہے یا کتا ہے یا کتا ایک سب کے شروع میں جو ہمزہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہم اس کو ماںتا سب پڑیں گے تو یہ غلط ہے اگر اس کو ماںتا سب پڑیں گے واحد کی روح سے یہ غلط ہوتا ہم اس کو پڑھیں گے مکتا میم نیم کو ہم کاف کے ساتھ ملائیں گے درمیل حمزہ ہے. وہ وصلی ہے لکھیں گے لیکن پڑھ نہیں اسی طرح اس سے ملتی جلتی مثال جو آپ نے پڑھی وہ تھی ایجکا کیونکہ یہ بات افتعال ہے نہ افال ہے نہ واحد متدلم حمزہ ہے یہ ماضی کا جمع بھی نہیں भी بھی نہیں مبنی بھی نہیں, بھی نہیں اور भी بھی اس کا ہمزہ بھی نہیں تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا تو اس لیے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ حمزہ ہے کہ آپ تک نوٹ بھی سنبھالی ہوگی اور سمجھ بھی لیا ہوگا اور اب ان اس کی مشق کیوں ہے اور اگر پتہ دو کیوں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھیں گے پتہ ہی ہے تو آپ غور فرمائیں گے کہ ان حسام میں سے کون سے قسم ہے تو فوراً جو ہے وہ آپ کو گا. اسی طرح اگر وہ لکھا جا رہا ہے پڑھا نہیں جا رہا تو آپ دیکھیں گے کہ آٹھ میں سے کوئی قسم نہیں ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اس لیے یہ وسلی یہ بات جیت خل کر آپ کے की آئی آپ آئیے کتاب کی طرف تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتا برنا کا ٹھیک ہے جی دیکھیے معروف الگ مجہول الگ اس کو ہم کہیں گے یہ صرف کبیر ہے ٹھیک تو آج سے ہم جو سلسلہ شروع کرنے والے ہیں یہ ہے ایک کے بارے میں کہ مکمل گردان جو ہے وہ کیسے ہوگی ماضی کی کیسے ہوگی مظاہرے کی کیسے ہوگی امر کی کیسے ہوگی نئی کی گردان کیسے ہوگی بانون سکیلا خفیفہ سوانیہ حصہ امل کے اندر ہم پڑھ چکے لیکن تعبیر کے بعد گردان کیسے ہوگی تو اس حصے میں اب ہم وہ صرفے صغیر صرفے گے کہ جن کے سیگوں کے اندر تعلیم ہو چکے ہیں فعال اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اس کے چودہ سیو کے مطابق آپ حصہ اول کے اندر پڑھ چکے لیکن اعلی جو اصل میں قوانہ تھا اس کے چودہ سیروں کی گردان کیسے ہوگی قواعد جاری ہونے کے بعد اسی طرح با... اصل میں با... خوف وہ بھی اصل میں کچھ اور ہی تھا تو ان کی کیسے ہوگی تعریف کے بعد قواعد جاری ہونے کے بعد تو اب ہم یہ سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اور بہت اہم سلسلہ ہے اور حاضری اس کے اندر بہت ضروری ہے ورنہ یہ باتیں اپنے مطالعہ سے اور اپنے طور پر سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن جب ہم مل کے بیٹھیں گے اور پرانی یادیں تازہ کریں گے تو پھر آپ اگر ان شاء محسوس فرمائیں گے کہ یہ تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے تو اللہ حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے نا شا ہم اگلا سبق شروع کریں گے پہلے کو تعلقات بتلائیں گے کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو سرفے صغیر ایک ایک سرفے صغیر یاد کرنے کے لیے وہ آپ کو ہم دیں گے اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا اختام کی طرف تیسرا حصہ پھر اس کے بعد ہم چوتھا حصہ شروع کریں گے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ آج اس کا سفر ختم کرتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی ساتھی کچھ بات پوچھنا چاہے